زمانے کی قسم انفی خوش انسان در حقیقت بڑے گھاٹے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کریں اور ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کریں اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کریں